بسم اللہ الرحمن الحمد اللہ صحمن علیہ مکتبی حضرت سکن عمل اللہ علیہ شاشد پہ میرے نہت محترمہ مکرم گرامی السلام علیکم فکو الحبت کے سلسلہ درس درس نمبر اٹھارہ حضرات مبارکانہ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ جو ہے کتاب شکلوت کے سفر نمبر گیارہ پہ صدر نمبر طالبان انیس پہ ہیں اور بعض ہمارے تیمم کا چل رہا تھا کلام کو تیمم کے بارے میں تیمم کن چیزوں پر کیا جاتا ہے کیسے کیا جاتا ہے اس کے بارے میں مختصر آر آرائز پہنچا چکا ہوں آگے مزید احکامات فرما رہے ہیں ساسل فرماتے وا نیت ہوتی واجب ہے میں نیت کرنا یعنی کل تیمم میں اگر آپ کو یہ بتا دیں تیمم میں کل پانچ واجبات ہیں ایک نیت ہے ہاتھ تو مٹی پر مارنا تو شروع ہو مٹی پر مارنا وہ تیمم کے اندر کے واجبات میں شامل نہیں ہے وہ تمہارے بغیر تیمم میں نہیں ہوتا ہے ہاں جی مٹی یا مٹی کے قائم مقام چلوں پر ہاتھ مارنے کے بعد آگے تیمم کے اندر جو واجبات ہیں وہ پانچ واجبات ہیں پہلا واجب جو ہے نیت ہے دوسرا واجب پھر جو ہے ہاتھوں کو چہرے کو مارنا تیسرا واجب جو ہے دونوں ہاتھوں کو ہاتھ مارنا مسا کرنا اور پھر تیسرا واجب ترتیب چوتھا واجب ترتیب پانچواں واجب موالات ہے یہی بتا رہے ہیں یعنی تیمم کے اندر پانچ واجبات ہیں جسرا آپ کو پہلے بتایا تھا وضو میں سات واجبات اور پندرہ سنتیں ہیں غسل میں چار واجبات اور آٹھ سنتیں ہیں اور ابھی بتا رہے ہیں تیمم میں پانچ واجبات ہیں اور دیکھتے ہیں سنتیں کتنی ہیں سنتیں دو ہیں ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو ابھی واجبات بتا رہے ہیں فرماتے ہیں وہ واجب واجب ہے اردو میں انیہ تو میں ساری تیمم میں واجب ہے سب سے پہلا واجب تیمم کے اندر اور نیت و نیت کرنا ہے پہلے تو زمین پر مارنا تو الگ سے تیمم صحیح ہونے کے لیے زمین پر مارے بغیر جس طرح پانی کے بغیر وضد نہیں ہوتا ہے تو مٹی پر مارے بغیر تیمم نہیں ہوتے وہ تو آپ نے تیمم کے نیت سے شروع کرنے سے پہلے آپ نے ہاتھ مارنا ہے اس کے بعد جو ہے آگے اندر کے جو واجبات ہیں تو واجب ہے تیمم میں وا واجب ہے فی نیت تیمم نیت واجب ہے نیت یہ ہے وہی انتوز میرا یہ کہ ہم ہاں جی رفیقل دل میں سوچیں یعنی دل میں تصور کریں اپنے دل میں انتوج میں نفیقل اپنے دل میں تصور کریں سوچیں یا اور تعلق بالسانی کہا زانی یا دل میں سوچنے کے ساتھ ساتھ زبان پر بھی کہیں یہ آپ نے پہلے نیتوں میں بھی کہا تھا دل میں سوچنا نیت کے پورے الفاظ معنی کو یہ تو واجب ہے زبان پہ جاری کرنا بہتر سراتی یہاں بھی یہ فرما رہے ہیں دل میں سوچیں یا زبان پر بھی بولیں اوتا خلا ب کا یہی نیت دل میں سوچنے کے ساتھ ساتھ زبان پر بھی بولیں نیت یہ ہے ارضو کے بدلے میں جب آپ تیم کریں گے اس کی نیت یہ ہے عطیم بدل الزوئی وسط باتِ صلاو بھی قربۃََََََََََََ اللّہ یہ نیت آپ نے ارزو کے بدلے میں تیموم کرنا ہو تو یہ نیت کرنا ہے لیکن نیت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ابھی آ جائیں گے بسم اللہ پڑھ کر پھر نیت کریں اگر نیت سے پہلے پڑھنا بھول جائیں تو نیت کے بعد بھی پڑھیں شہروں میں مسا کرتے ہوئے ہاتھوں میں کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں کیونکہ بسم اللہ پڑھنے کی تاکہ تھے سنت ہے لیکن تاکید زیادہ ہے تو نیت یا ہے تعموم کرتا ہوں بدل الغوضو کے بدلے میں سے بات صلادیں اور نماز بننا جائز بنانے کے لیے لو لی بھی اللہ واجب ہونے کے بنا پر اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے قرب حاصل کرنے کے لیے کیونکہ جو ہے آپ کو نماز پڑھنے کے لیے یا عضو ہونا چاہیے یا واج غسل واجب ہے تو پانی سے غسل اگر یہ دونوں ممکن نہیں ہے کوئی غزل شاعری ہے تو تیموم اس کے بغیر تو ہم ایسے ڈائریکٹ نماز میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں یا آپ لوگوں بڑا ہوا بولا تھا کہ ایسے داخل ہونا نماز میں ہاں جی وہ کے بغیر وضو کے بغیر غسل کے بغیر تو حرام ہے اس لیے یہاں میں واسط بات صلاحات نماز پڑھنا جائز ہونے کے لیے میں یہ تعموم کر رہا ہوں ہاں جی یہ نیت کرو کا کہتے ہیں بدل الوضوع اگر آپ کا آپ کے تیم و کے بدلے میں ہو تو آپ یہ نیت کریں ان شاء لیکن جو ہے اور اگر غسل کے بدلے میں ہو تو یہ نیت کریں او یا یوں نیت کریں غسل کے بدلے میں ہو تو تیم عطیم میں تیم بدل الغسل الجناوتیں بس بات صلاۃ لی وجوہی قربۃَ اللہ عطیہموم میں تیموم کرتی ہوں بدلہ غسل <تصال> جناب جنابت کے غسل کے بدلے میں ہاں جی کیونکہ غسل کرنے میں ممکن نہیں ہوا یہاں پانی نقصان ہونے کی وجہ سے تکلیف دہ ہونے کی وجہ سے یا پانی نہ ہونے کی وجہ سے تو میں غسل کے بدلے میں تیموم کرتی ہوں بس سے نماز کو جائز بنانے کے لیے لیوجو بھی ہی واجب ہونے کی بنا پر اور بطن اللہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ نیت آپ کریں یہ غسل کی نیت ہے تیمم کی اور ان گانے بدل الغسل اگر آپ کے تیمم غسل کے بدلے میں ہے تو یہ نیت کریں لیکن اس نیت میں آپ لوگ جو ہیں چونکہ یہ جو غسل جنابت ہے اس جنابت کے علاوہ خواتین کے لیے دوسرے دو غسل غسل حیض غسل استحاضہ بھی ہیں وہ بھی اسی لفظ جنابت کے جگہ پر وہ الفاظ بولنا ہے اسی طرح اگر اس مردے کو حال لگایا ہے چھوا ہے تو اس کے بدلے میں بھی غسل کرنا یا دوہیا ہے اس کو یا اس کو بانی مدد کیا ہے غذی غذیقین منظر شمی سے متعلق مردے کے جسم پر جو ہے اس کو روح قبض ہونے کے بعد غسل دینے سے پہلے اگر اس کے ننگے جسم پر حال لگا ہو چہرے پر جسم پر ہاتھوں پہ لیکن اگر کپڑا بیچ میں ہے یا آپ نے اپنے ہاتھ کو کپڑا لپیٹ کر اس کے اس کے جسم کو حال لگایا یا اس کے کپڑے کے اوپر حال لگایا تو آپ پر غسل سلمت واجب نہیں ہے اگر آپ نے ڈائریکٹ جسم پر حال لگایا ہو بجن کسی کپڑا وغیرہ بیچ میں ہوئے بغیر تو آپ پر پھر غسل مسلمت بھی واجب ہے تو غسل مسلمت دوہنے والے پر بھی اس کو مدد کرنے والے پر بھی اور چھونے والے پر بھی غسل دینے سے پہلے تو اس کی نیت بھی یہی نیت تھی تعم کا غسل میں پھر ایک لباس چینج کرنا ہے تو اگر جو غوصل حیض نفاذ ہو تو یوں نیت کریں گے عطیہ بادلہ غسل حیض وس باتلاطل وجوقبت اللہ نفاذ کو تو عاتیہ مم بدلا غسل نفاسی وس بات صلاط ربت اللہ مردے کو ہاتھ ہوا تو یوں نیت کریں گے عطیہ مم بدلا غسل مس ہی وسط بات صلاحتِ اللہ اس طرح نیت تھوڑا سا باقی سارے الفاظ دیکھیں ایک لفظ چینج ہوتا جائے گا اس طرح ان سارے غسلوں کے بدلے میں تیمم ہوتی ہیں ہاں جی اور تیمم کی نیت بھی آپ کا بتا دیا تو پہلا واجب غسل میں تیمم نیت ہے تیمم میں پہلا واجب نیت اس طرح باقی وزو غسل میں بھی نیت تھا اس کے بعد دوسرا واجب کی نیت کرنے کے بعد ہاتھ تو آپ نے پہلے مارا ہوا ہے ہاں جی مچ پھر اپنے ہاتھوں کو چہرے کو مسا کرنا دو بلٹوتھ پلا کو ہاں جی پلوی نیو سے دو پہلے ایک دفعہ آرام سے پھیلانا ہے بس یہاں نیے لوگ یہ لو میں رکھو نیت زمین مالنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ہاتھ پھیلانا ہے تو مسلوچی چہرے کو ہاتھ پھیلانا یہ دوسرا واجب تیسرا واجب مسل دینی پھر ہاتھوں کو مسا जो हम माँ जूँगी यहाँ धोहने का अमल तो है नहीं तो हाथों को मसा करने की तरह का लाभ को बताया पे लाभ ने बाई हाथ को दाई हाथ के ऊपर फिराना है कलाइयों से नीचे लापी गलगो या कोहनीों से नीचे चिमो से लापी तक ہاں جی کوہنیوں سے جو ہے آگوں کے سرے تک پہ لدائیں ہاتھ کو مسا کرنا ہے پھر بائیں ہاتھ کو مسا کرنا ہے اس میں بھی کلائیوں سے انگلیوں تک یا کوہنیوں سے انگلیوں تک یہ ایک دفعہ آپ نے ہاتھ پھرانا ہے بس تیموم ہو گیا اسی پہ تو دوسرا واجب میں دونوں ہاتھوں کو ہاتھ مسا کرنا چوتھا واجب وہ ترتیب ترتیب کرنا ترتیب کیا ہے پہلے مٹی پہ ہاتھ مارا پھر اس کے بعد ہلکا سا جڑنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے اپنا نیت کرنا ہے بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے بسم اللہ پڑھ کے پھر آپ نے نیت کرنا ہے نیت کرنے کے بعد پہلے چہرے کو ہاتھ مسق کرنا ہے پھر دائیں ہاتھ کو مسق کرنا ہے پھر بائیں ہاتھ کو مسق کرنا یہ ہو گیا ترتیب و المول پانچوں واجب موالات ہے یعنی یہ جو عمل ہے تیموم کا مٹی کو ہاتھ مارنے کے بعد ایک گھنٹہ کے بعد بعد مٹی پر ہاتھ مارے فوراً اس کے بعد پھر آپ نے چہرے نیت کرنے اس کے بعد چہرے کو مسا اس کے بعد دائیں ہاتھ پھر بائیں ہاتھ یہ ہو گیا موالہ سا یہ کے بعد نکار واقعے کے بغیر بیچ میں کوئی فالتو بھی کام کا واقعہ نہیں ڈالنا ہے یہ ہو گیا جناب علی موالہ تو اس طرح آپ کو تیموں کے پانچ واجبات آپ تک پہنچ گئے ٹھیک ہے جی نیت ہو گیا چہرے کا مسا دو ہاتھوں کا مسا تین ترتیب چار موالات پانچ یہ پانچ واجبات تیمم کے اندر ہیں پانچ کے پانچ پورا ہونا ضروری ہے واجب مطلب یہ ان میں سے ایک بھی کم ہو گیا تو آپ کا تیمم باطل ہے تیمم باطل ہو جائیں گے پھر تو آپ اس سے نماز نہیں پڑھ سکیں گے پھر آپ نے نماز پڑھ لیا آپ نماز باطل ہوگا اس لیے ان واجبات کو خاص طور پر خیال رکھنا ہے میرے خاران عزیز گرامی تو واجبات پہ خاص توجہ دینا ان کو صحیح طرح سے ذہن میں بٹھانا ہے آگے فرماتے ہیں اب نے مٹی پر ہاتھ مارا ہے تو آ چہرے پہ جب میں ہاتھ پھیرا تو تھوڑا سے مٹی بچنا چاہیے ہاتھوں کو مسا کے لینا ایسا کوئی ضرورت نہیں ہے والا الا فرماتے ہیں چہرے کو جب آپ مسا کریں گے تو والا حاجہ تک کوئی ضرورت نہیں ہے پھر مسلوچ جب آپ چہرے کو مسا کرا تو الا لیجتے آپ پورے چہرے کو مسا کرنا ضروری نہیں ہے پہرے کو پیشانی سے لے کر ناختا پورے چہرے کو ایک دفعہ ہاتھ پھیرایا تو یہ یعنی سے مارنے کی ہاں تمام اعضاء جس طرح وضو میں مالتے ہیں وہ ضروری نہیں بس ایک دفعہ ہاتھ پھیرانے جہاں پہنچ گیا پہنچ گیا کیونکہ مسا میں پورے چہرے کو گھیر لینا ضروری نہیں ہے ولا الاحضر اور نہ بچانے کی ضرورت ہے محنت اس مٹی میں سے جو المشت عمل آپ نے استعمال کیا بھی مََ بچیں کو مسا کرنے میں جو آپ نے مٹی استعمال کے ہاتھوں پہ لگا ہوا اس میں سے بچانا ضروری نہیں ہے یہ لی مچھل ہاتھوں کو مسا کے لیے یعنی مثلاً ہاتھ کا کچھ ایسا چہرے پہ ماریں دوسرا کچھ ایسا ہاتھوں کو ماریں ایسے کوئی ضرورت نہیں بس ہاتھ مارا چہرے کو ہاتھ پھیرائیں گے اور ہاتھوں کو ہاتھ پھیرائیں گے کوئی مٹی بچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں جی تو یہ دو سر تین ضرورت نہیں ہے اب آ کے جو ہے تیمم کی سنتیں فرماتے و سنن ہوں تیمم کی سنتیں ایک کیا ہے پہلا سن البسم الطو اور پہلے بسم اللہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اس کا ماحول جو ہے آپ نے نیت سے پہلے پڑھنا ہے بسم اللہ پڑھ کے نیت پڑھیں اگر اس سے پہلے ورنہ بھوٹ جائیں تو بسم اللہ نیت کرنے کے بعد بھی پڑھیں اور تیمم کے دوران بھی پڑھیں اس کو پڑھنے کے حت المکان کوشش کریں کیونکہ اس کی زیادہ تاخیر ہے تو ایک یہ بسم اللہ ورنہ سنت ہے دوسرا سنت تاخیر ہو ترا ہوٮٔ ہلکا کرنا تراب ترا مٹی اس مٹی کا الماخوذ جو آپ نے لیا ہے یعنی آپ کے ہاتھوں پر جو مٹی لگائے اگر مٹی بہت زیادہ لگ جائے جیسے نتی نا رشنگ کننگ کھیتوں میں آپ مٹی پر ہاتھ ماریں گے نا وہ زیادہ لگے گا خود نا چکنی مٹی ہو تو ہاتھوں کو زیادہ لگے گا اسے ہلکا کرنا ہلکا کرنا یہ مطلب نہیں آپ نے کپڑا لباس پھر جھاڑ دیا دونوں ہاتھوں کو ٹکرانا ہے ہلکا سا تو اسے جو مٹی زیادہ ہے تو فور کی جائے گا خود بخود یہ مراد ہے ہلکا کرنے سے مراد تو تاخی خود توراوی ہلکا کرنے مٹی کو الماخود جو آپ نے لیا ہے ہاتھوں پہ لگا ہے یہ بار ختم ہو یہ دو سنتیں ہیں ٹھیک ہے یہ میں دو سنتیں بسم اللہ پڑھنا لگے ہوئے مٹی اگر زیادہ ہاتھوں پہ ہے تو اس کو تھوڑا ہلکا کرنا جاڑنا ہے تو ہاتھوں کو ٹکرائے گا جاننے کے مطلب آپ نے کے لباس پہ نہیں مارے گا اس کو پھر تو مکمل صاف ہو جائے گا پھر آپ کو دوبارہ مٹی پہ ہاتھ مارنا پڑے گا تو یہ تیمن میں دو سنتیں ہیں ایک جو ہے بسم اللہ پڑھنا دوسرا جو ہے مٹی کو لگے ہوئے مٹی کو چہرے پر ہاتھ پھیلانے سے پہلے تھوڑا ہلکا کرنا یہ بار ختم اب آگے جو ہے آیا تیموم سے صرف ہم واجب نمازیں پڑھ سکتے ہیں یا سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں فرماتے ہیں سب پڑھ سکتے ہیں بیاج جو, جو جائز ہیں بتا عموماً واحد ایک ہی تیم کے ذریعے سے ان تسلیہ یہ کہ آپ پڑھیں من الفرائز فرس نمازوں میں سے بھی و نواف النوافلات میں سے بھی معاشیت جتنا اچھا ہے جب تک آپ کا حکم تیموم کرنے کا ہے اور آپ نے تیموم ایک دفعہ کیا آپ کا تیموم یعنی باقی جس طرح وضو باقی تمام باقی ہے تو آپ اس سے جتنے نوافلات پر نچائیں پڑھ سکتے ہیں اور فرائض پر نچائیں پڑھ سکتے ہیں چویں لیکن لے آنا کیونکہ تیم کا طہرتی بل پانی کے ذریعے سے وضو کرنے کی طرح ہے عضو اور تامم میں نماز پر نجائز ہونے میں کوئی فران نہیں ہے چونکہ جب آپ کے آپ کا حکم آپ کے لیے حکم تیمم ہو گیا تو وہی تیمم آپ کے لیے پانی سے وضو کرنے کی مانن ہے تو اس سے آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں نمازیں پڑھ سکتے ہیں نواخلات پڑھ سکتے ہیں فرائض پڑھ سکتے ہیں ہر تفرض کو آپ نے زور کے دے تیمم تیموم کی آپ کا تیمم باقی ہے اور ابھی پانی بانی آپ کو کوئی چیز دس رس نہیں ہے تو آپ اسی تیمم سے عاصر بھی پڑھ سکتے ہیں معروف بھی پڑھ سکتے ہیں شہر پرسن ہے اگر آپ کا تیموم باقی رہا جس طرح وضو باقی رہتے ہیں اور آپ کا حکم تیمون ہو آپ حکم تیمون ہو تو ہاں جی اور اگر بیچ میں پانی مل گیا پہلے پانی نہیں ملا تو تیم کیا بھی پانی مل گیا پھر تو وہ تیمون ختم ہو جائے گا پھر تو اس سے نماز نہیں پڑھ سکیں گے تو اور ماتین فرائض اور نوافل میں سے آپ جیتنا چاہیں ایک ہی تیموم سے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ تیم لہانو کا تہارت علما پانی سے تیم پا تہارت حاصل کرنے کی وزو وسول کی طرح ہے پھر اس سے باتِ صلاح نماز پڑھنا جائز ہونے میں بھی وغیرہ یا دوسرے کا جیسے قرآن پڑھنا قرآن کو حال لگانا یہ سب کے سب تمام چیزوں میں تہارت کی طرح ہے اور پھر جو ہے آپ نے کب کرنا ہے اول وقت میں کرنا ہے آخر وقت میں کرنا ہے ہاں جی شاست فرماتے ہیں تیمون جب آپ کا حکم تیموم ہے پانی نہیں ہے یا پانی آپ کے لیے نقصان دہ ہے تو شاہ زبتیں وہ یا تیم میں تعموم کرنے یا جود وجہ اول الواقت کسی بھی نماز کے اول وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں شروع میں بھی و قابل الواقتی اگر آپ کو یقیناً پانی نہیں ملے گا تو وقت داخل ہونے سے پہلے بھی تیم کر سکتے ہیں وہ آخر الواقت آخر وقت میں کبھی پانی ملنے کا امید ہو تو انتظار کرتے رہیں آخر وقت تک تو آخر وقت میں بھی کر سکتے ہیں لیکن پھر تاخیر ہی لیکن تیمون کا ہے نا تاخیر کرنے میں لیکن یہ ایسے جگہوں پر جہاں پانی ممکن ملنے کا امکان ہے اور جو دور ہونے کا امکان ہے تو زیادہ تو احتیاط یہ احتیاط کا زیادہ احتیاط کا امکان ہے ہاں جی زیادہ احتیاط کا پہلوی ہے ذرا آخر وقت میں تعمیر کریں تو ہی نکالمات کے ساتھ جو ہے میں انشاءاللہ شاء اللہ دوسری در کل تیمون کے ایک مسئلہ ہے کہ وہ ان ہم کل پڑھا کے آگے بڑھیں گے اللہ آپ صاحب کو سلامت رکھیں ہمیں اتحار اس دین کے اقامات کو سمجھ کر جان کر پڑھنے کی توفیق عطا